اللہ تعالی نے فرمایا وہ اس کا اور یہ آپ سے سوال کرتے ہیں انل المحیض حیض کے بارے میں حاضا عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کا بہنا کسی چیز میں رکاوٹ کا نہ پڑنا جیسے پانی بہتا ہے ایسے ہی خون کے بہنے کو اور خواتین کے جسم سے جو اگلے حصے سے خون بہتا ہے اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے لغت میں حیض اور اسی کو اللہ نے یہاں پہ بیان کیا اور اگلے حصے کی قید اس لیے ارشاد فرمائی گئی یا لگائی گئی کہ دوسرا حصہ پیچھے کا جو ہے اس میں کسی بیماری کی وجہ سے بھی خون ہو سکتا ہے اور بیماری کی وجہ سے آگے کے حصے میں بھی خون آ سکتا ہے لیکن اس کا مستقل ایک الگ باب متعین کر دیا کہ اگر بیماری کی وجہ سے خون بہ رہا ہے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے کیا حکم ہے اور جو معمول ہے خواتین میں وہ پیریڈس جنہیں کہتے ہیں اس معمول کا کیا حکم ہے اور لفظ یہ لائے ہیں کہ انل مغیض یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں مغیض کے بارے میں نہیں فرمایا کہ ہے کے بارے میں اور محیز کا مطلب دونوں ہو سکتے ہیں مفسرین نے لکھے ہیں کہ ٹائم کے بارے میں کہ کتنا وقت ہے یہ خواتین کے لیے کتنا وقت پاکی کا ہے کتنا وقت اس میں ناپاکی کا ہے ایک چیز اور دوسری یہ بھی مترجمہ اس کا کیا گیا ہے کہ یس آلونا کا نیل آپ سے اس مقام کے متعلق دریافت کرتے ہیں کہ جہاں سے خون بہتا ہے وہ مقام ناپاک ہو جاتا ہے تو آپ ہمیں کیا فتوا دیتے ہیں ہمیں اس ناپاکی میں ملوث ہونا ہے یا نہیں ہونا تو مہیض کے دونوں ترجمے ہوئے ایک وقت کے بارے میں اور ایک مقام کے بارے میں اور اللہ نے دونوں ہی چیزوں کا جواب دیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل ہوا ازن ان سے کہیے کہ یہ ناپا ہے گندگی ہے یعنی یہ جو خون ہے یہ ناپاک ہے اور حدیث پر غور کرنے سے جتنے بھی احکامات ہیں تین طرح کے خون ہوتے ہیں ایک خون تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے اور ہمارے نزدیک ہنفی فقہا کے نزدیک کم سے کم مدت اس کی تین دن اور تین راتیں اور زیادہ سے زیادہ مدت دس دن اور دس راتیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تین دن اور تین راتوں سے کم جو خون ہے وہ حیض نہیں اور دس دن اور دس راتوں سے زیادہ جو خون آ گیا وہ بھی حیض نہیں اور اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں استحاضہ اور استحاضہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ خون جو ہے اس کے علاوہ کسی بیماری سے آتا ہے اور دو خواتین ایسی تھیں جن کے ساتھ یہ مسئلہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئیں اور انہوں نے بہت چیزیں اس معاملے میں پوچھیں اور بڑے مشکل مسائل ہیں اس کے اور ان میں سے ایک خاتون نے کہا انما اسج سجن اللہ کے رسول میں تو خون میں بھیگ بھیگ جاتی اتنا زیادہ خون آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا اور وہ خون جو تھا استہزا تھا یعنی تین دن راتوں سے کم یا دس دن دس راتوں سے زیادہ سمجھ آ رہی اچھا یہ تھی ہم ہمنا بنتے جاہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھی حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ملمومنین تھیں ان کی چھوٹی بہن تھی اور ایک خاتون اور تھی اور انہوں نے اس معاملے میں بہت سے مسائل دریافت کیے دو خون یہ ہو گئے اور تیسرا خون کہلاتا ہے نفاس اور نفاس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد جو خون آئے حتا کہ بچہ کچھ حصہ اس کا پیدا ہو گیا آدھا جیسے اور باقی ہے ابھی تو اس وقت تک بھی وہ خون حیض کا شمار ہوگا اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد جو خون ہے یہ تیسرا خون ہے جو نفاس کہلاتا ہے اور ان تینوں کے احکامات الگ الگ نفاس کے خون کو اللہ نے یہاں ذکر نہیں فرمایا وہ بچے کی پیدائش کے بعد جتنے دن بھی جاری رہے اور میکسیمم لمٹ اس کی کہا چالیس دن رکھی ہے کہ چالیس دن کے بعد وہ پاک ہو جائے گی لیکن اگر وہ فرض کیجئے دس دن بعد ختم ہو جاتا ہے خون پندرہ دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے تو عورت اس سے کرے اور نماز پڑھے اور شوہر کے ساتھ اس کے تعلقات کا قائم کرنا بھی درست ہے چالیس دن پورے ہونے کوئی ضروری وہ اس کی انتہائی مدت ہے جو بیان کی گئی اور یہ جتنے بھی خون ہیں ان میں مسائل جو بالعموم پیش آتے ہیں ایک مسئلہ تو ہے نماز کا اور نماز کے مسئلے میں شریت نے یہ بتایا کہ تین دن تین راتیں اور دس دن دس راتیں اگر یہ ایام ہیں پیریڈ ہے ہیز ہے تو نمازیں معاف ہو گئیں اور دوسرا مسئلہ ہے روزے کا اور روزے کی حالت میں یعنی روزہ تو ختم ہو جائے گا ایسے روزے نہیں رکھیں گی لیکن روزوں کی کزا بعد میں کریں گی نماز کی کزا کوئی نہیں دو چیزیں تیسرا مسئلہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کا اور خواتین ایام میں حیض ہو اور یا نفاس ہو اس صورت میں قرآن پاک کو وہ تلاوت کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں اور نا تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ سکتی اور دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہیں مثلاً اے خاتون روزانہ رات کو کچھ پڑھتی ہیں آج کل تو اگر ان کو ان ایام میں پڑھنا ہی ہے اور ان کی نیت یہ ہو کہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں اور اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہوں ٹھیک اور اگر قرآن پاک کی تلاوت کی نیت ہے تو وہ حرام ہے ناجائز ان کی حالت ایسے ہی ہے ان تین دن تین رات کے بعد اور دس دن دس رات سے پہلے درمیان میں چاہے وہ عادت ان کی جیسی بھی ہے ان کے پر وہی حکم لگے گا جو کسی مرد کے بارے میں اس وقت حکم دیا جاتا ہے جب اس پہ غسل فرض کہ اس صورت میں نہ ہی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے اور مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا مرد بھی عورت بھی تو ایک مسئلہ نماز کا دوسرا مسئلہ روزے کا تیسرا مسئلہ تلاوت کا اور چوتھا مسئلہ شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات کے قائم کرنے کا اور اللہ تعالی نے اس چوتھے مسئلے کو بھی بیان کیا ہے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ کل ہوا ازن ان سے کہیے کہ یہ گندگی ہے لیکن وہ گندگی اور خون عارضی ہے نا مستقل تو نہیں تو اس لیے بتلایا ہے فاتض النساء اور اپنی عورتوں سے الگ رہو فاتضلو الگ رہو یہ موتضلا کا جو بار بار ذکر آتا ہے نا موتضلا انہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ وہل وہ سنت سے الگ ہو گئے تھے فاتض السا عورتوں سے الگ رہو فلم احیض حیض کے وقت میں بھی اور اس مقام سے بھی یہاں پر یہ تعلیم دی اس تعلیم سے ایک مسئلہ تو یہ پتا چلا کہ جہاں پر عارضی طور پہ چند دن کے لیے ناپاکی ہے اللہ نے منع کر دیا ہے کہ ازتواجی تعلقات نہیں رکھنے اور جو جگہ خواتین کے جسم میں مستقل ناپاکی کی ہے اور مردوں میں بھی وہ فیل اور وہ حرکت کتنی زیادہ شنی ہے کتنی زیادہ خرابی کی بات ہے کہ جو جگہیں مستقل طور پر جسم میں ناپاک رہتی ہیں ان کو اپنے جنسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اس سے معلوم ہوا کہ ایسا فیل حرام غیر فطری فیل جسے کہتے ہیں یہ حرام ہے اور اتنا شدید حرام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقت کفر اب امان نزیلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس آدمی نے اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسی حرکت کی اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی وہی کا انکار کر دی اسی لیے بعض حضرات نے اسے کفر سے تعبیر کیا اور ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے بھی ایسی حرکت کی اللہ اس سے اس حال میں ملے گا قیامت میں کہ خدا کو ناپاکی کی وجہ سے اس آدمی پہ غصہ ہوگا اور خدا اپنی رحمت کی نظر اس کی طرف نہیں کرے یہ تو حال ہے اس بیوی بی کا جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور تعلق جس کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں اس سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جو لوگ بھی علیہ زبہ یہ ہومو سیکشل اور یہ جو چیزیں ہیں وہ خدا کے ہاں کتنی سخت ناراضگی کا موجب ہیں کیونکہ انسان گندا ہو جاتا ہے ناپاک ہو جاتا ہے تو اشاد فرمایا پہلی بات یہ دوسری بات یہ کہی کہ تم اپنی ان عورتوں سے الگ رہو کب الگ رہو ایام میں ایک تو صورت یہ ہے کہ خواتین کی عادت مقرر ہو عادت مقرر ہوئی مثلاً چار دن چار راتیں پانچ دن پانچ راتیں چھ دن چھ راتیں جو بھی دس دن سے کم کم جو بھی عادت متعین ہے یہ عادت کے مطابق ہر مہینے ان کے پیریڈز آتے ہیں اس میں تم ان سے الگ رہو ایک چیز یہ ہے کہ کوئی عادت ہی متعین نہیں تین دن تین رات سے کم خون آئے اور اس صورت میں ان پر ایک نماز کا وقت گزر جائے جیسے خون رک گیا زہر کے وقت میں اب عصر کی نماز کے وقت بھی گزر جائے تو پھر اس صورت میں وہ غسل کر لیں گی پاک ہو جائیں گی کیونکہ خون رک گیا تو یہ کہیں گے کہ اس خاتون کے ساتھ مسئلہ ہو گیا استحاضہ کا اگر تین دن تین رات ہوتا تو پھر تو ٹھیک تھا کہ ایک دن ایک رات دو دن دو راتیں تو یہ کسی اور بیماری کی وجہ سے خون ہے اس پہ حکم نہیں لگایا جائے گا جب نماز کا وقت گزر جائے گا ایک تو اب سارے احکامات اس کے لیے جائز ہو جائیں گے شوہر کا تعلق بھی جائز ہو جائے گا اور دوسری صورت یہ ہے کہ دس دن اور دس راتیں گزر گئیں تو میکسیمم پیریڈ گزر گیا اب اس صورت میں میکسیمم پیریڈ گزرنے کی صورت میں اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ میکسیمم جب پیریڈ گزر جائے تو اس کے نہائے بغیر بھی شوہر اس کے قریب جا سکتا نہانا شرط نہیں اور منیمم پیریڈ اس میں ہے تین دن تین راتیں کہ ڈر ہے کہیں پھر ایام نہ شروع ہو جائیں یا اس کی اپنی عادت پوری ہو گئی خاتون کی جو عادت پوری ہو گئی تو ٹھیک ہے ایک بات تو یہ بتلائی گئی وقت کے بارے میں تین دن تین راتیں دس دن دس راتیں اور ایک بات یہ بھی خیال میں رہنی چاہیے کہ دو مرتبہ ہے اس کے درمیان پندرہ دن اور پندرہ راتوں کا وقفہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ دس دن اور دس راتیں خون کے ذات رہیں اب وہ پاک ہو گئی اور اس کے بعد اگلے ہفتے پھر ایسی مشکل ایسی چیز پیش آ جائے تو اگر فرض کیجئے پندرہ دن اور پندرہ راتوں سے پہلے خون شروع ہو گیا ہے تو اس پہ شریعت حرام کا ناجائز ہونے کا فتوا نہیں لگاتی شریعت کہتی ہے جب ایک مرتبہ وہ پاک ہو گئی ہے تو اب کم سے کم پندرہ دن اور پندرہ راتیں درمیان میں آئیں گی پھر اس کے بعد اس کے ایام شروع ہوں گے یہ تو فرمایا وقت کے متعلق اور اگر ہم اسے لے لیں گے جگہ کے متعلق تو اللہ نے حکم دیا کہ ان سے تم الگ رہو یہودیوں کے ہاں تو اتنی علیحدگی تھی کہ مدینہ منورہ میں انہوں نے عورتوں کے لیے مستقل مکانات الگ بنا رکھے تھے اپنی خواتین کو وہاں بھیج دیتے تھے یہ ظاہر ہے کہ بڑی شرم کی بات تھی کہ جو بھی گزرتا ہے وہ دیکھتا ہے اچھا یہ حالت ہے. اور عیسائیوں کے ہاں ایسا کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں ان کے لیے ساری حالتیں برابر تھیں شریت نے یہ کہا کہ ان سے الگ رہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ازدواجی تعلقات تم قائم نہیں کر سکتے بس اتنی بات ہے ان کا کھانا پینا ان کا سالن کا پکانا یا باقی جتنی بھی زندگی کی روٹین ہے وہ سب کی سب درست ہے صرف ازدواجی تعلقات پر پابندی لگائی گئی کہ یہ نہیں ہو سکتا باقی ٹھیک حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں اپنا سر مبارک رکھ دیتے تھے اور میں ایام کی حالت میں ہوتی تھی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تیل لگا دیتی تھی مالش کرتی تھی اور ایسی صورت میں اگر فرض کر لیجئے کہ ایام کی حالت میں کسی نے ازدواجی تعلقات قائم کر لیے پھر اس کے لیے کیا حکم ہوگا دونوں طرح کی چیزیں حدیث میں آئیں ہمارے نزدیک ایام میں خون کے جو رنگ بدلتے رہتے ہیں سب برابر ہیں چاہے وہ چاہے وہ ریڈ کلر میں آئے خون اور چاہے براؤن کلر میں آئے کوئی بھی آئے اس سے بحث نہیں وہ سب گندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن احادیث میں آتا ہے کہ کسی آدمی نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ گناہ مجھ سے ہو گیا تو آپ نے فرمایا خون کا کیا رنگ تھا اور اس نے کہا کہ وہ, وہ خون جو تھا وہ سرخ تھا یا زرد تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم دیا کہ تم اتنے پیسے صدقہ کرو ان تمام احادیث میں ہنفی فقہا کہا یہ کہتے ہیں کہ اصول کی بات یہ ہے کہ مالی جرمانہ کسی پہ بھی جائز نہیں مالی جرمانہ جو ہے بچوں پہ بھی جائز نہیں کلاس روم میں بچہ نہیں پڑھتا کوئی شرارت کرتا ہے تو ٹیچر کہ تم پہ اتنا فائن ہے شرن جائز نہیں ہے مالی جرمانہ اس لیے وہ کہتے ہیں جتنی احادیث میں ذکر آئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے خرچ کرنے کے متعلقہ اس کی دو وجہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس سے خون کا پوچھ لیا تو معلوم یہ ہوا کہ ابھی اس خاتون کی ابتدائی دنوں کی بات ہے یعنی ایک دو دن اس کی حالت تھی اور اس مرد نے صبر نہیں کیا تو اس پہ زیادہ جرمانہ لگنا چاہیے تھا یا زیادہ پیسے اسے دینے چاہیے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ سے بنایا تم زیادہ پیسے اللہ کی راہ میں دو تو یہ اس لیے تھا کہ اس کو عقل آئے اسی لیے ہنفی کو کہا کہتے ہیں کہ مستحب ہے کسی سے ایسے کوئی حرکت ہو جائے تو مستحب ہے بہتر ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے خیرات کرے خدا سے معافی مان اور اگر وہ آدمی یہ کہتا تھا خون کا رنگ ایسا بتاتا تھا جو ایام میں آخری دنوں میں ہوتا ہے تو ہفتہ دس دن تک صبر کرنا چونکہ کسی انسان کے لیے جوانی میں مشکل ہوتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم صدقے کا حکم دے دیتے تھے کہ کم پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے لیکن ان تمام احادیث کے متعلق فقہا یہی لکھتے ہیں ہمارے کہ یہ ابتدائی دور کے واقعات ہیں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالی جرمانے کو ختم کر دیا تھا اور اب بھی اگر کوئی ان اس چیز میں پڑ جائے اور وہ صدقہ کرے پیسے اللہ کی راہ میں دے یہ اس کے لیے اچھا ہے اور اگر نہ کرے تو کوئی حرج اور اصل چیز اگر یہ گنا ہو جائے تو توبہ ہے اللہ سے معافی مانگنے کی بات ہے مگر نہ مالی طور پہ کچھ نہیں ایک اور چیز یہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جس چیز کو جنس کہتے ہیں نا سیکس پوری تعلیم اسلام نے اس کی دی ہے اور پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہوں گے لیکن بچے جب بڑی عمر کے ہو جاتے تھے جیسے دس سال کے بارہ سال کے تو انہیں باقاعدہ ایسی چیزیں کہا ان کے مولمین پڑھایا کرتے تھے کہ یہ چیز جائز ہے یہ چیز ناجائز ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں اسکولس میں جس چیز کو سیکس ایجوکیشن کہتے ہیں وہ کیا ہوتی ہے کیا نہیں لیکن مسلمانوں میں یہ چیز رہی اور وہ صحیح چیز بتاتے تھے اور اس میں بڑی حکمتیں تھیں ایک تو یہ کہ جو اس کی جوانی کے مراحل ہیں اس میں اپنے ذہن پہ بوجھ نہ محسوس کرے اگر کوئی چیز جائز ہے تو جائز ہے خام خائی اگر سوچتا رہا یہ گناہ کی بات ہے گناہ کی حرکت ہے تو اپنے آپ کو ذہنی طور پر خراب کرے اور دوسرے یہ کہ جن چیزوں میں خدا کی ناراض کی ہے اور منع کی ہے اللہ نے اس سے وہ باز رہے لیکن اب ہمارے ہاں اس سرے سے تصور ہی نہیں رہا اور مساجد میں بھی اور ہر جگہ پہ کوئی کوئی یہ زحمت گوارا نہیں کرتا کہ جو بچے بالغ ہو رہے ہیں جوان ہو رہے ہیں انہیں ان چیزوں کی تعلیم دی جائے اور سمجھایا جائے کہ یہ چیز جائز ہے یہ ناجائز ہے اس صورت میں یہ حکم لگتا اور حدیث میں اتنی چیزیں آئی ہیں اس کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین آ کے ایسے مسائل پوچھتی تھی اتنا اچھا اور آزاد معاشرہ تھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ انصار کی خواتین بہت ہی اچھی ہیں اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ مجھ سے آ کے حیض اور نفاس کے جو مسائل پوچھتی ہیں لم یمنا ہن الحیا من المان ان کی حیا ان کی شرم جو خواتین میں ہوتی ہے انہیں ایمان کی تعلیم مجھ سے سیکھنے میں معنی نہیں ہوتی رکاوٹ نہیں بنتی یہ صحیح بخاری میں بالکل آغاز میں آیا ہے اور ایمان کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض اور نفاس کے مسائل پر ایمان فرمایا ہے کیونکہ اگر پتہ نہیں چلے گا اجام کا کسی خاتون کو تو وہ گڑبڑ بھی کر سکتی ہے حتیہ کہ بچوں کے نسب میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے یہ آگے آئے گا جس انسان کو نہیں واسطہ پڑا ان مسائل سے شادی نہیں ہوئی بیوی بی نہیں ہے کوئی حرج نہیں نہ سیکھے ایک مسئلہ نہ جانتا ہو کوئی حرج نہیں لیکن جب شادی ہو جائے تو یا تو بیوی کو تعلیم دلوائے اور یا پھر خود سیکھے اگر شوہر ایسے مسائل نہیں سیکھے گا تو وہ ویسے ہی گناگار ہوگا کیونکہ بیوی کے ساتھ تعلقات میں یا تو خود گڑبڑ کر دے گا اگر نہیں بھی کی تو بیوی کو تعلیم کیوں نہیں دی انہیں پتا ہونا چاہیے اس لیے یہاں سے یہ جو آیات ہیں نا آگے آپ دیکھیں گے بار بار ان کا ذکر آتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عمل کیا تھا حضرت عائشہ زلان ہاس کسی نے پوچھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کے جوابات دیے ہیں آپ نے فرمایا جب تمہاری بیوی پر ایسی حالت آ جائے تو فس نوک اللہ شعین اللہ تو تم اس سے ہر طرح کا تعلق برقرار رکھ سکتے ہو سوائے اس خاص ازدواجی تعلق کے وہ نہ کرنا فیل باقی ٹھیک ہے اور دوسری طرف حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی کے پاس آتے تھے اور اگر معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ ایام میں ہیں تو آپ ان سے یہ کہتے تھے کہ گھٹنے سے ناف تک تم کوئی کپڑا باندھ کہ میرا جسم تمہارے ساتھ چھوئے نہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے کسی کے ساتھ بھی لیٹ جاتے تھے اس سے فکاہ نے دو نتیجے نکالے وہ کہتے ہیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹنے سے ناف تک جو سطر کا حصہ ہے اس حالت میں بیوی کے جسم میں سے اتنے حصے سے فائدہ اٹھانا منع قرار دیا ہے خود ایسا نہیں کیا اور اس کے علاوہ باقی جسم اس کا پاک جو فکا اور اس کی تفصیل لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبڑی نفاست یہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ان پہ خود حیا کا غلبہ تھا مثلا جو احادیث آئی ہیں اس معاملے میں نکاح مرد اور عورت کے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایک دوسرے کا جسم ایک دوسرے کے لیے جائز قرار دے دیتا ہے شوہر یا بیوی اس مقصد کے لیے سارے جسم کے کپڑے اتار دیتے ہیں شریعت نہیں کہتی برا کام کیا غلط کی لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں کیا حضرت عائشہ رضی اللہ نا کہتی ہیں ہم میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بیوی بی نہیں تھی جس نے ان کا سارا جسم مبارک دیکھا ہو ہاں میرے ساتھ ایسے ایک بار ہوا تھا کہ آضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے جعفر رضی اللہ عنہ کے آنے پہ بڑی تیزی سے اٹھے ان کے استقبال کے لیے تو کمر مبارک مجھے نظر آ گئی وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا لباس اتارنے کو نہیں اچھا سمجھتے تھے وہ ایک طبی چیز ہے بعض لوگوں میں ہوتی ہے شرم ہو یا خواتین میں ہوتی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر فرض کیجیے ایسے نہیں ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں کوئی ناجائز حرام کیا مکرو بھی نہیں اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ تم اپنے گھٹنے سے ناف تک کوئی کپڑا اور رکھ لو فکاہ کہتے ہیں یہ آجر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طبیعت کی نفاست کی بات ہے وگرنا گھٹنے اور ناف کی بھی قید نہیں ہے بس اس فیل کی قید ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے ان ایام کے دوران اور بڑی اچھی بات ان حضرات نے بھی لکھی ہے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتوی دیا اگر کوئی جوان تھا اس نے یہ پوچھا تو آپ نے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ بھی سکتے ہو اور ہر کام کر سکتے ہو سوائے اس کے کہ گھٹنے سے ناف تک کے حصے کو جسم کو تم نہ چھونا اور جس آدمی کو اپنے آپ پہ کنٹرول تھا اس کے لیے یہ قید بھی نہیں لگائی بس صرف یہ فرمایا کہ دیکھو یہ بات نہیں کرنی گندگی ہے اور اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے باقی گھٹنے سے لے کے ناف تک بھی جو جس میں رانے ہیں انہیں تم استعمال کر سکتے یہی بات ہے جس پہ فتوا دیتے بھی ہیں لیکن عام طور پہ یا لکھ کے فتوا اس لیے نہیں دیتے کہ لوگوں کا پتہ نہیں ہوتا اب ہر آدمی کی اپنے اپنا حال ہے طبیعت ہے بعض لوگوں کو کنٹرول ہوتا ہے اور بعض اوقات نہیں ہوتا یہ ایسی چیز ہے جو فطری چیزیں اللہ نے رکھی ہیں تو وقت کا بھی بتا دیا مقام کا بھی بتا دیا اور مقام میں جو قید تھی گھٹنوں سے ناف تک کی اس کی بھی سراحت آ گئی اللہ تعالی نے فرمایا ولا تقرب اور تم اپنی بیویوں کے ہرگز قریب نہ جانا حتیہ یطھرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں فضا تو ہرنا اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں بہت پاک ہو جائیں فاتو تو تم ان کے ساتھ اپنے تعلقات ازدواجی قائم کر سکتے ہو من ہے سو وہاں امرکم اللہ جہاں اللہ نے تمہیں حکم دیا دو لفظ استعمال فرمائے ایک لفظ یہ کہا ہے کہ یت اور ایک لفظ یہ استعمال فرمایا ہے کہ تتا ہرنا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں آگے یہ لفظ کیوں لائے ہیں فیضات خوب پاک ہو جائیں کیونکہ جب ایک بار کہہ دیا کہ وہ پاک ہو جائیں تو تم تعلقات قائم رکھ کر سکتے ہو پھر کیوں کہا کہ فیضات اتا جب خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں بڑی حکمت ہے اس کم سے کم ہم نے بتایا کتنے دن اور راتیں تین دن تین راتیں اور زیادہ سے زیادہ دس دن دس راتیں دیکھیے اب اس کا ترجمہ یہ کریں گے ولا تک ربو ہننا اور تم اپنی بیویوں کے قریب ہرگز نہ جانا حتا یا تلنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں یعنی دس دن اور دس راتیں کمپلیٹ مدت اس کی گزر جائے تو اس صورت میں اگر اس نے غسل نہیں بھی کیا سفر ہے کوئی مجبوری ہے شوہر کو جلدی ہے کوئی حرج نہیں ہے دس دن اور دس راتیں پوری ہوگی اتنا نازک معاملہ ہے یہ جنس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خاتون سے کہ تم اپنے ہاتھ پہ آٹا لے کے کھڑی ہوئی ہو وہ آٹے سے جو گولا بناتے ہیں اسے آپ کیا کہتے ہیں اور کوئی لفظ پیڑا ہی ہے اچھا لوئی رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نے اپنے ہاتھ پہ پیڑا رکھا ہوا اور تنور میں لگانے کے لیے اور آپ نے فرمایا تمہارا شوہر اگر آ جائے اور تمہیں بلائے تو تم اس آٹے کو وہیں رکھ دینا اور اس کے پاس چلی جانا اور اگر تم نہ گئیں تو کن فتنا تنفل ارض و فساد کبیر زمین میں فساد مچ جائے گا اور بہت بڑے بڑے, بڑے گنا ہو جائیں گے اتنا نازک مسئلہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر شوہر کی ضرورت وہ گھر میں پوری نہیں ہوگی بیوی سے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ باہر جائے گا تو زمین میں فساد تو مچے گا اسی لیے ارشاد فرمائے اور اسی وجہ سے ہستے عمر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی قزا سے اپنے آپ کو الگ کر لیا تھا حالانکہ حضرت وکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں مدینہ منورہ میں قاضی انہیں مقرر کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک عورت آئی اور اس نے کہا امیر المومنین میرے شوہر نماز پڑھتے ہیں بہت زیادہ تو ہستے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تمہیں برکت دے اور سب شوہروں کو اللہ ایسے کر دے اور بہت اچھا ہے وہ چلی گئی جب چلی گئی تو اسبئیب نے کہا رضی اللہ نے کہا امیر المومنین آپ سمجھیں اس نے کیا کہا نے میں اپنے اپنی شوہر کی تعریف کر رہی تھی انہوں نے کہا یہ بات نہیں وہ اس بات کی شکایت کر رہی تھی کہ اسے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے اور نماز پڑھتا رہتا ہے تو حز پہ عمر رضی اللہ نے خاتون کو بلایا اور اس سے پوچھا انہوں نے فرمایا ہاں عرض کیا جی ایسے ہی ہے تو اس پہ عمر رضی اللہ نے کہا میں تمہارے شور کو بلا کے اسے سمجھاؤں گا اور پھر عمر رضی اللہ نے کہا وہ مدینہ منورہ کے قاضی آج کے بعد آپ ہیں کیونکہ میں لوگوں کی بات نہیں سمجھ سکتا آپ زیادہ سمجھ ایسے اچھے لوگ تھے کہ جس میں جو کوالٹی دیکھتے تھے اس کے ذمے وہ کام کرتے تھے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا اگر تم نے اپنے ہاتھ پہ آٹا رکھا ہوا ہے اور روٹی لگانی ہے اور تمہارا شور تمہیں بلاتا ہے تو چھوڑ دو اس کو اور اس کے پاس چلی جاؤ اور اگر تم نے ایسے نہ کیا تو زمین میں فساد پھیل جائے گا اور اسی وجہ سے آنزل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کا شوہر اسے اس بات کے لیے بلائے اور وہ بغیر کسی شرعی عذر کے انکار کر دے تو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اللہ کے فرشتے اس پہ لانت کرتے اور اسی لیے حکم یہ بھی ہے شریعت میں کہ اگر شوہر نامرد ہو اور ایسے تعلقات قائم نہ کر سکے تو اس کا نکاح منعقد نہیں ہوتا اور نکاح منعقد بھی ہو جائے تو اسے اپنا علاج کروانے دیا جائے علاج اگر نہیں اسے ٹھیک کر سکتا تو حکم یہ ہے کہ عدالت ان کے درمیان تفریق کر دے گی کیونکہ عورت اس کے بغیر صبر نہیں کر سکے گی کیا اس کی بھی جذبات ہیں وہ کیا کرے گی اس لیے اللہ تعالی نے دو چیزوں کا کہا یا وہ کو پاک ہو جائیں دس دن اور دس راتیں ابھی اس نے غسل نہیں کیا انسانی زندگی میں مسائل پیش آتے ہیں کہ دس دن اور دس راتیں پوری ہوئیں اور اس کے بعد سفر پیش آ گیا یا سفر میں ایسے ہو گیا اور شوہر چاہتا ہے اس تعلق کو قائم کرنا بغیر اس کے غسل کیے پاک ہوئے کوئی حرج نہیں ہے اللہ نے کہا حتائے تھرنا یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں یعنی ایام ختم ہو گئے خون آنا بند ہو گیا بس ٹھیک ہے تم اس تعلق کو قائم کر سکتے ہو اجاتتا ہرنا اور جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں یہ حکم ہے تین دن اور تین راتوں کے لیے کیونکہ وہ کم سے کم مدت ہے نا تین دن تین راتیں تو شوہر جو ہے یا تو یہ کہا جائے کہ اسے بھی صبر کرنا چاہیے تھا تین دن تین راتیں یا فرض کیجئے صبر کی بات نہ بھی ہو تو حکم یہ ہے کہ فیضات جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں یعنی تین دن اور تین راتوں کے بعد ممکن ہے آگے پھر خون شروع ہو جائے تو کم سے کم ایک نماز کا وقت گزر جائے اطمینان ہو جائے اور وہ غسل بھی کر لیں فیضاتتا خرنا جب خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں پاتو ہننا تو تم ان سے تعلق قائم کرو منہائی سواما رقم اللہ جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا آپ نے کبھی چرخا دیکھا ہے جس پہ سوت ہیں اچھا اس میں ایک بار تو ایسے آتی ہے لائن اور دوسری بار ایسے آتی ایسے اور ایسے ایسے اور ایسے دھاگے آتے چلے جاتے ہیں اور وہ بنتا چلا جاتا ہے اسے عرب کہتے ہیں احتیاط یعنی چرخا اس پہ کپڑے کا بننا اور مفصرین کہتے ہیں یہاں اللہ نے اسی چیز کو استعمال میں لائے ہیں اللہ نے یہی کہا ہے کہ ایک پھر دوسرا پھر ایک پھر دوسرا تو اس طرح اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ ولا تک ربو اور تم اپنی بیویوں کے قریب نہ چاہنا حتا یات یہاں تک کہ وہ دس دن دس راتیں گزار کے پاک ہو جائیں و ہرنا اور تھوڑی دیر صبر کر لو خوب پاک ہو جائیں غسل بھی کر لیں ازاتتا ہرنا اور جب وہ غسل کر لیں جب وہ تین دن تین راتوں کے بعد اچھی طرح پاک ہو جائیں وتا ہرنا اور تطاہرنا ہرنا اور تا ہرنا دونوں یہاں آ گئے کہ جب وہ خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں اور پاک ہو جائیں پھر تم اس کے بعد ان کے ساتھ ایسی ایسے ایسا انجام دے سکتے سمجھ یہ دونوں الفاظ جو ہے نا اور تتا ہرنا یہ دونوں الفاظ دو مرتبہ ایسے ہی اور ایسے لائے جائیں گے کہ فضا حتہ یت ہونا فضا جب وہ پاک ہو جائیں اور خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں اور خوب اچھی طرح پاک ہو جائیں اور پاک ہو جائیں وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جگہ کے حکم الگ ہیں فاتو ہننا یہ سمجھ میں آ گئی یہاں تک پاؤ فاتو تو تم ان کے پاس آؤ اللہ اعلی نے یہاں پر اشارے میں ذکر کیا ہے کیونکہ ایسے مسائل اشارے اور کنائے میں وہی ہر جگہ شرفا کی زبان میں ایسی ہی ہوتا ہے یعنی تم ان سے اپنے ازدواجی تعلقات قائم کرو من سو وہاں سے امرکم اللہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے وہ اولاد کے لیے دیا ہے اور تم اس طرح اس سے تعلق قائم کرو کرنے کا مطلب کوئی حکم نہیں ہے کوئی فرض اور واجب تھوڑا یہ مباح ہے یعنی جائز ہے اس حالت کے بعد اس لیے کہ نکاح ان چیزوں میں سے ہے دو چیزیں اصل میں حرام ہیں کوئی کوئی وجہ نہیں ہے ان کے جائزوں نہیں ایک جانوروں کا ذبح کرنا اور دوسرا نکاح کوئی وجہ نہیں ہے جانور کی کیوں ذبح کیا جائے میں انسانوں کی چٹخارے کے لیے اسی لیے اللہ نے کہا ہے میرا نام لے کے ذبح کرنا تھا کہ تمہیں عقل آئے کہ اگر اللہ اجازت نہ دیتا جانور کو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اس نے مہربانی کی اور اس کے علاوہ جو چیز بھی کھانے پینے کی اللہ کا نام لے یا نہ لے کھا سکتا زیادہ زیادہ آپ یہی کہیں گے کہ بسم اللہ نہیں پڑی تو مکروہ کام کر لیا مگر یہ کہ ہے تو جائز پانی پی لیا کعوا شربت کوئی چیز پی لی کوئی چیز کھا لی لیکن گوشت وہ کسی کی جان کا مسئلہ اور اسی طرح یہ معاملہ بھی خاتون کی عزت کا مسئلہ ہے اور مرد کی بھی عزت کا مسئلہ ہے کیا آخر وجہ ہے کہ محض لذت اور لطف کے لیے ان چیزوں کو جائز قرار دے دیا جائے کیونکہ افعال تو اس میں بھی وہی ہیں جو معاذ اللہ زنا میں اللہ محفوظ رہتا بات تو وہی ہے اسی لیے اللہ نے یہاں بھی اپنے نام کو لینا ضروری قرار دیا کہ تم میرا نام لو اور اس کے بعد کوئی تمہارے لیے اور تم کسی کے لیے جائز ہو سکتے ہو اسی لیے نساء میں اللہ نے فرمایا ہے ان عورتوں کا خیال کرنا تم نے ان کے جسم کو اپنے لیے جائز قرار دیا ہے میرا نام لے کے اللہ نے کہا تم نے ان پہ میرا نام لیا یعنی تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند بھی ہے تو برداشت کرو بیچ میں میرا نام آ سو یہ بات ہے کہ نکاح سرے سے جائز نہ ہوتا مگر نسل انسانی اور انسان کی ضرورت تھی اسی وجہ سے اسے جائز قرار دیا گیا تو فرمایا ہے کہ ان کے پاس آؤ من حیث رکم اللہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یعنی اولاد کے لیے ان اللہ اس کی اس کی تشریح اگلی آیت میں آ رہی ان اللہ یحب تبادین اور اللہ بہت پسند پسند کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں جنس کا معاملہ آ گیا کوئی گناہ ہو جائے کوئی ایسی چیز نہیں قابو اپنے آپ پہ رکھ سکے اللہ نے کہا طوابین جو لوگ بہت توبہ کرتے ہیں اللہ سے اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے خوب توبہ کرتے رہو اللہ سے کوئی بھی ایسا گنا ہو جائے وہ حب المتحرین اور اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو خوب پاک رہتے ہیں. جو آدمی جتنا پاک رہتا ہے اللہ ان لوگوں کو اتنا ہی پسند کرتا ہے خوب پاک رہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی طبیعت کو اس بات پہ آمادہ کرو اس کا خوگر بناؤ کہ بہت پاک رہنا چاہیے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دس چیزیں انبیاء علیہ السلام سب کی سنتوں میں سے ہیں اور ان میں سے ایک آپ نے فرمایا کہ جب تم ہاتھ دھو تو یہ ہاتھوں انگلیوں کے جو درمیانی حصے ہیں انہیں خوش کر لیا کرو جیسے یہ ہاتھ دھویا نا تو اس کے درمیان میں انگلی میں پانی لگا رہ جاتا ہے نا تو اس کا متعلق کی کہ اسے بھی خوش کر لیا یہ پاکیزگی اور نفاست کی تو ہے بہت زیادہ خدا نے اہتمام کیا اس کا بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہا کہ جو حب المتطاہرین اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو بہت پاک لوگ ہیں اور اسی لیے حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ میرے لیے ایک رشتہ تلاش کر دو اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور آج کوئی کہہ کے کسی سے دیکھے تو لوگ تو لتے لینے لگ جائیں کہ پوری حدیث نہیں سناتے آدھی سنا دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی لڑکی دیکھنا جس کے منہ سے بو نہ آتی ہو کہ مجھے اس سے فرشتے آتے ہیں اور آپ نے فرمایا اونا جی ملا تنا جی میں فرشتوں سے بات کرتا ہوں اور تم لوگ تو ان سے بات نہیں کرتے نا فرشتوں کو منہ کی تکلیف بوسے بہت شدید تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے تم میرے لیے ایسی لڑکی تلاش کر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آدمی اپنے لیے جو بیوی تلاش کرتا ہے یا وہ, یا وہ کسی کو کہتا ہے تو اس نے تو پوری زندگی گزارنی ہے اگر اس کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ اس آدمی کی ذات کا ہے اس لڑکی کی ذات کا ہے اسے نہیں پسند اپنے شوہر میں کوئی چیز اس کے شوہر میں ہے تو نہ کرے یہ تھوڑا یہ ہے کہ انسانیت کا اتنا ڈھنڈورا پیٹو اتنا ڈھنڈورا پیٹو کہ کسی کو کوئی چیز نہیں بھی پسند تو انسانیت کے نام پہ چلو جی برداشت کرو یہ خاتون ہے اس کو اس کو فرض کر لیجئے کہ کوئی شوہر ایسا ہے جس کا رشتہ آیا وہ جسمانی طور پہ موٹا ہے زیادہ فربی ہے اس میں موٹاپا ہے وہ نہیں پسند کرتی اسے حق ہے وہ رد کر دے یہ کیا بات ہوئی کہ جی اس کو بھی تو رشتہ چاہیے آخر اس کے ساتھ کون کرے گا بھی جو بھی کرے مسئلہ تو اس لڑکی کا ہے جس نے ساری زندگی گزارنی ہے اور اسی طرح اس کا بھی مسئلہ ہے لڑکے کا جس نے ساری زندگی گزارنی ہے اسے کہنا کہ بس ٹھیک ہے یہ ایسی ہے ویسی جو بھی ہے اس میں فرض کیجیے اس کی عورت کی کوئی کوئی چیز نہیں پسند آنکھوں میں کوئی بات ہے کسی چیز میں تو اب اس کو مجبور کرنا کہ تم یہ رشتہ کرو یہ درست نہیں اس نے تو زندگی گزارنی ہے پوری اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جب رشتہ ہوا تو آپ نے کہا جابر تم نے وہ دیکھ لیا ہے اس, خ... اس قبیلے کی خواتین کو ان کی آنکھوں میں بیماری کچھ نہ کچھ رہتی ہے ایسے نہ ہو کہ بعد میں تمہارا نباو سے مشکل ہو جائے تو کل کو جو تلاش دینی ہے تو پہلے ہی ہوش کر لو مرادیت اس سے بھی بڑی بات حدیث میں آئی ہے لوگ چونکہ پڑھتے نہیں ہیں اس لیے انہیں پتا نہیں کہ یہ مستقل ایک باب ہے جنس کی تعلیم کا ان چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور جو وہ خاتون نکاح میں آئی تھیں ان کے جسم پر سفید داغ تھے برس ہو جاتے ہیں نا جیسے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کر لی کہ میں اس رشتے کو برقرار نہیں رکھ سکتا تو اس نے کہا مجھے میرے گھر بھیج دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم کہا کہ انس ان کی احترام بھی کرو ان کی خدمت بھی کرو انہیں پیسے بھی دو سب چیزیں اور واپس فرما دیا رخصت کر دیا نہیں ایک آدمی کو ایک چیز اچھی لگتی تو آپ اس پہ زبردستی جبر نہیں کر سکتے ہاں وہ اپنا دل کی بات ہے وہ آدمی برداشت کرتا ہے اس کے لیے وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بہت پاک رہتے ہیں حکم یہی ہے کہ اپنے آپ کو پاک رکھو